مدنی پھولوں سے مہکتا ہوا مدنی مذاکرہ دیکھا ہم نے بھی دیکھا اور اب جو آپ روزانہ سلسلہ دیکھتے ہیں آج کا مذاکرہ کیسا رہا یہ بھی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم فیضانِ اشرائے مبشرا کے عنوان سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں جس میں ہم ان مبارک دس دنوں میں وہ دس صحابہ اکرام علیہ مردوان کے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر نام لے کر اپنی حیات طیبہ میں جنت کا مجدہ عنایت فرمایا ان کی کچھ نہ کچھ سیرت طیبہ کو سننے اور اس سے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں آج چار محرم الحرام ہے اور ان شاء اللہ اسی مناسبت سے ہمارا موضوع کیا ہوگا آپ جان گئے ہوں گے آج حضرت سیدنا انہ شیر خدا علی گل مرتوا کرم اللہ تعالی وشخہ الکریم کی مبارک سیرت پاک سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو کریں ہمارے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو اچھے اچھے نیتیں ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھے نیتیں کریں اور اچھی نیت اسی لیے کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا ملے ثواب ملے انشاءاللہ اللہ اول تاخر شرکت کروں گا نعت تلاوت جو شامل سلسلہ ہوگا توجہ سے ادب سے سنوں گا نیک لوگوں کا ذکر خیر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ ازوجل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انشاءاللہ قیقہ اللہ لگانے لگوانے سے بچوں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی ترغیب دلاؤں گا نیک لوگوں کا ذکر ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نظول ہوتا ہے مدنی قافلے کی دعوت بھی دوں گا مدنی نامات کی بھی ترغیب دلاؤں گا آپ کی فرمائشیں آپ کی کالز بھی ضرور شامل کروں گا اور آپ کی دل جوئی کی نیت کروں گا آپ بھی علم دین سیکھنے مدنی پھولوں کو نوٹ ڈاؤن کرنے اور دیگر مزید اچھے اچھی نیتیں جو مستر ہوں انہیں فرما لیجیے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر رحمت ناصل ہوتی ہے تو انشاءاللہ صالحین ہی کا ہمارا تذکرہ چل رہا ہے جی ان میں سے ایک صالح مرد سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انشاءاللہ ان شاء ہم تذکرہ سنیں گے یہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ناطخواں اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے اور آپ اپنی فرمائشیں اپنی کالز اپنے تاثرات اپنے جذبات اپنے سوالات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ان شاء الامکان آپ کے ایس ایم ایس اور کالس کو ہم شامل سلسلہ کریں گے نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں ایس ایم ایس کے لیے زیرو تھری اور کال کے لیے 02134942526 اور 2525 یہ دو نمبر ہیں جو اوورسیز سے بیرون ملک سے کال کریں نمبر سے پہلے پاکستان کا کوڈ ڈبل یا پلس نائن ضرور ایڈ کریں انشاءاللہ اس سے آپ ہم تک پہنچ پائیں گے کنیکٹ ہو سکیں گے اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھائیں ایک بار دورد پاک پڑھانے کا جو طریقہ ہے دعوت اسلامی کے نگر ماحول میں ایک فضیلت آئیے فضیلت بھی سنتے ہیں اور پھر محبت سے درود پاک پڑھیں گے میرے آقا شیخ طریقت امیر حل سنت دامت آکاشی اپنے مبارک رسالے کرامات شیر خدا کے صفحہ نمبر ایک پر راحت القلوب کے صفحہ نمبر ایک سو بیالیس سے یہ درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مذاکن امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ و تعالی وزہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا آپ کرم اللہ و تعالی وزع کریم نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر بند کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پرہ درود شریف حاجت سب رواہ ہوئی اس کی ہے عجب کیمیا درود شریف محبت سے درود پاک پڑی صلو علی الحبیب صلو, صلو, صلو اللہ تعالیٰ اللہ محمد وعلیٰ وصحبہ و وصحبہ ودارکہ وآلہ وسلم آئیے مختصر کلام سنتے ہیں ابتدائی اور اس کے بعد ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے توجہ سے اچھے اچھی نیتوں سے کلام سنیے صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہو گیا تمہاری شادی یار رسول تمہاری شانت یار سو جب تمہارے کودے پودا کتا ہے رسول جب تمہاری خود خدا کرتا پودا کیدا حمد یار سو بون اے پر بھی سل ہے فرش پر بھی سل تنا ایش پری بھی سل تنت ہے فریش پیسل تنا دونوں عالم پر Amen. سبحان اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ایک بہترین کلام آپ کو سنایا گیا سبحان اللہ ضرور آپ نے کہا ہوگا آج ہمارا موضوع یہ بھی ہے کہ مذاکرہ کیسا رہا اور ساتھ ہی ساتھ آج کی جو شخصیت جو انفرادی حیثیت کی مالک ایک ممتاز خلیفت المومنین امیر المومنین حضرت سیدنا و مولانا امیر المومنین مولا مشکل کشاہ علی گلمرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم ہے آپ ردی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کر رم تعالی تعالیٰ کریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے کرم اللہ تعالی تعالیٰ کریم کا نام علی رکھا حضور پرنور شافی مشہور صلی اللہ وسلم نے آپ اللہ رم اللہ تعالیٰ, علی و علی و اللہ تعالی و کریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ ادی اللہ تعالیٰ کے مشہور القابات ہیں اب کرم اللہ تعالیٰ وضع الکریم مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اسی طرح حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وضول الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے یہ دو کنیتیں ہیں آپ کی اور جسے آپ نے پچھلے سلسلے میں بھی سنا تھا ہمارے رضوان بھائی نے ہی بتایا تھا کہ ابو تراب کی جو کنیت تھی یہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی کیونکہ یہ جو کنیت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمائی تھی اور یہ کیسے حضرت سیدنا الہ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتض شیر خدا کرم اللہ تعالی وضع الکریم ایک روز شہزادی کونائن سگید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بی, بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کر اللہ تعالی وضح الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹ مٹی سے آلودہ رسول کریم علیہ افضل السلاط و تسلیم ان کی پیٹ سے مٹی جھاڑنے لگے اور دو مرتبہ فرمایا تم ابا تراب یعنی اٹھو اے ابو تراب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علی اپنے مشہور زمانہ کلام ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا اس کلام میں بڑا پیارا شعر تحریر فرماتے ہیں اس نے نکو بیار کشن شاہ ہنسی پایا اس نے لکو بیار کشن شاہ ہنسی پایا دو ہے در دسیا مولا ہے ہے ہے ہمارا ہمارا جو مولا ہمارا مولا ہے مولا کا کیا معنی ہے یہ کیوں کہتے ہیں ابھی وہ اپنے روایت بیان کی نا مولا وہ درد پاک والی جی مجھے ایک بات میں آ تھی لفظ دینار استعمال ہوا ہے نا تو ہو سکتا ہے وہ دینار سمجھ میں استعمال ہونے والا دینار ہے یا کام ہے تو پہلے سکے ہوا کرتے تھے چاندی کے سونے کے تو یہ جو دینار ہے یہ سونے کا سکا ہوتا ہے جس کا وزن ساڑھے چار ماشے ہوتا ہے اچھا ہاں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو ان کو پڑھ کر دیا تھا درد پاک پڑھ کر دم کیا تھا تو اس کے اندر جو دینار نکلا تھا یعنی ساڑھے چار ماشے گولڈ ان کو ملا تھا یعنی ایک اچھی خاصی رقم ہے آپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کافی رقم ہزاروں روپے ہو گیا ہاں ہزاروں روپے ہو گیا تو یہ رت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ ان کا کمال تھا سبحان اللہ مولا مولا تو جو بھی وہ جانت تھا فارغ ہوتا ہے نا مدرسے سے فارغ ہوتا ہے دارالعلوم سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مولانا صاحب داڑھی والے کو دیکھ کے سب ہوتے, ہوتے ہیں جی مولانا صاحب اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر مولا کہا جائے اور اس پہ جو ہے شیطان وسرسہ دے یار مولا تو صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں کہہ سکتے تو اس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بالخصوص اردو ہمارے ہیں جو رواج ہے جی اس میں تو جو بھی داڑھی والا ہو امام مسجد ہو کسی مدرسے سے پڑھ رہا ہو یا پڑھ کر فارغ ہو چکا ہو سب بول رہے ہوتے ہیں مولا نہ مولانا جی مولانا جی مولانا بھی ہوں جی گے, جی گے الگ الگ جی وہ تو ان کا وہ ہے لیکن اصل یہ ہے کہ کیا مولا کسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یعنی اگر رب کے لیے الب سے استعمال ہوتا ہے تو کیا حضرت علی کے لیے استعمال کرنا درست ہے تو یہ عوام اور خواص سب نے اور سب اپنی کتابوں میں بھی مولانا فلاں مولانا فلاں ہر مسلک کے لوگ ہر فریقے کے لوگ یہ لکھتے ہیں مولانا فلاں مولانا فلاں جی تو چلا کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کسی دوسرے کو مولا کہہ سکتے جی ہیں کیونکہ جی جی مولا جی کا مطلب ہوتا ہے مولا اور نہ نا, نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے مولا, مولا نہ ہمارے مولا تو اس سے جو ہے نا وہ مسئلے کا حل بھی انہوں نے خود ہی کر دیا سب کو مولا کہہ سکتے ہیں تو کیا حضرت علی رضی اللہ کو کہنے کی جب بات آئے تو اس وقت اگر کوئی شیطان وسرسا ڈالے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے جی اسی طرح ایک جو ستہ میں شامل کتاب ہے ترملی شریف جی اس کے اندر ایک حدیث ہے ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ سبحان بے اللہ شک اللہ. علی مجھ سے ہیں وہ انامن ہوں اور میں علی سے ہوں وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ اللہ. اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں سبحان اللہ. مفتی احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ولی بہ خلیفہ نہیں بلکہ دوست یا مددگار کے طور پر ہے جس طرح پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول ہوں تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ترجمہ کنظر ایمان ہے جی تو یہاں بھی ولی کا معنی دوست مددگار اسی طرح وہاں پر بھی جو ہے وہ مددگار اور دوست کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ولی استعمال ہوا ہے کیونکہ مولا علی کا الکریم سرکار فرما رہے ہیں کہ ولی یو کل میننگ کہ وہ ہر مومن کے ولی ہیں تو ہر مومن کی حدیث باغ سے پتہ, پتہ چلا کہ سرکار دوارا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو قیامت تک کے لیے ہر مومن کے مددگار ہیں اور یہی مددگار جو ہے اسی لفظ مولا بھی کہا جاتا ہے تو مولا کا مطلب بھی مددگار ہے اور ولی کا مدد بھی یہی ہے لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کو ایک مولا کہا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اس طرح کے اور بہت سارے یعنی وہ مددگار کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا کہ سرکارد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت علی کو یہ کہا اسی طرح ابن ماجد شریف کی صحیح حدیث ہے کہ سرکارد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اس حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا چاہو تو تمہارے دعا کرتا ہوں اور چاہو تو تم صبر کرو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کی در کی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں یہ بات تھی یا محمد انی اتوجہو بیکا الی ربی صحیح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح فرمانا ان کو نے مدد کے لیے پکارا کہ یا رسول اللہ میں اپ کی طرف توجہ کرتا ہوں اپ کے وسیلے سے رب کی طرف جو وہ متوجہ ہوتا ہوں یہی वाक्या طبرانی شریف کے اندر بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ایک صحابی ایک جو ہے وہ رد سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ یہ ان سے روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہوا یہی دعا پڑی گئی تو یہی معاملہ جو ہے وہ جو مسئلہ تھا یہ دعا پڑھنے کی برکت سے حل ہوا اس کے اندر دو مدنی پھول ہیں کہ سرکار دعم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بعد وسال پکارا گیا تو یہاں یہ پکارا گئی یہ تبرانی شریف کی صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے اگر یہ غلط ہوتا تو کبھی بھی صحیح حدیث کے اندر اس طرح کا نہ ہوتا تو حیرت علی رضی اللہ کو مولا کہنا مددگار کہنا یا دوست کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے یہاں بالکل اس کا استعمال عام ہے اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے دلائل مزید پڑھنا چاہیں تو امیر علیہ وسلم کے رسالہ کرامات شیرخ خدا, شیر خدا جی اس کا مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ شاء بالکل بہت سارے جو ہے نا وہ سے یہ تو ایک بات ہو گئی کہ مولا کی دلائل اور ایک بہت بڑا طبقہ الحمدللہ للہ رسول جو ہیں وہ عاشقہ اہل بیت بھی ہیں عاشقہ صحابہ بھی ہیں اور آشقہ مشکل کشا بھی ہیں تو ان کو کیا ایک سمپل ورڈ آپ بتائیں کہ مولا کا کیا مطلب یہ مولا علی ہم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں تو آپ نے بتا دیا درست آنکھیں بند ٹھیک ہے جائز کیا مطلب کیا مولا علی یعنی کیا مطلب مدد کیا علی یہی مولا مل مل کا مانا مانا ہے مانا ہمارے والی وارث کرم فرمانے والے رہنما سبحان اللہ بہترین آپ نے دلائل بھی دیئے اور معنی بھی بتایا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین سیدنا عمر فاروق اعظم ندی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر حیدر کر صاحب ذوالفقار حضرت علی کی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و کریم کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہے محبوب تر ہوتی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا کہ وہ تین فضائل کون سے ہیں فرمایا نمبر ایک اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے نکاح میں دیا نمبر دو ان کی رہائش سرکار ابد قرار شمار دو عالم روزار مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد النبی شریف علی صاحب سلاۃ وسلام میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے اور نمبر تین غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا کیا گیا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمان کچھ اسی قسم کا مضمون اپنی ایک بہت ہی پیاری نعت میں تحریر فرماتے ہیں <احسن> بحر تسلی میں بہر تسلی में علی میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کتنا <تصفح> پیارا ایک تصور بنتا ہے زبان فاروق اعظم ہے زبان امام العادلین ہے اور شان مولا مشکل کشا بیان ہو رہی ہے یہ ایک انداز ہے صحابہ اکرام علیہ کی محبت کا ایک دوسرے کے فضائل بیان فرماتے ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ایک دوسرے کی تعریف بیان کرتے اور آپس میں یعنی وہ کتنا ان کا نا وہ محبت ہے جی بلکہ یہاں تک ہے کہ اچھا یہ تو فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جی حضرت علی کے متعلق اور حضرت علی کا فرما رہے ہیں جی وہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی کی, وہ حدیث کی کتاب ہے المعجم الاوسط اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ اور یہ حدیث پاک روایت کرنے والے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے یہ فرماتے رسول کریم روفو رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ پھر فرمایا سبحان کیا فرمایا بخ دو ابھی بکریم و, بکر و عمرہ قلبی یعنی میری محبت ہو ایک دل ہے اس میں میری محبت اور شیخین جلیلین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ کو بخش یہ کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتا اللہ اللہ جس دل میں مولا علی کرم رم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہے اور ابو بکر فاروق ابو بکر عمر رضی اللہ کو بخش ہے مومن ہونے سے نکل گیا اچھا جس کے دل میں فاروق اعظم اور ابو رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے لیکن علی کی محبت نہیں ہے وہ بھی مومن ہونے سے وضاحت فرما دی یہ حدیثوں کے اندر بہت ان کے ایسے محبت بھرے ان کے واقعات ان کے وہ لکھے ہیں کہ بندہ پڑھے تو پڑھتا چلا جائے ہم ان میں دیکھیں امہات المومن ہوں دیگر اہل بیتھار کے گھرانے والے ہوں جیسے کہ ایک روایت ملتی ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہوترہ اس کے راوی ہیں خلاصہ اس کا خلاص ناؤ کہ جو مشابہت شکل و صورت میں بی, بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ اترہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھا کرتی تھے بے شک اب اس کی روایت کرنے والی جو ہیں وہ بی عائشہ بی رضی اللہ اترہا ہیں تو غور کریں کہ ان میں بھی بڑی محبت تھی جیسے کہ صحابہ میں ہے تو صحابیات میں بھی ایسی محبت کا عالم ہے کہ کو ہم بیان میں نہیں کر سکتے اس کے نہیں اب یہ ایک شعر ہے نا رحمتہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ابو بکر عمر ہیں جنتی جنتوں ان کے سردار فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر خبر نہ ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں مولا مشکل کشا سے نا مولا مشکل کشا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ ال کریم سے بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عتیق و عمر جو ہے نا صدیق و فاروق ادی اللہ یہ دونوں جنتی جنت کے جو بزرگ بزرگوں کے سردار ہیں اور ہمارے یہ سردار ہیں ہے مجھے یہ دوسرا ہے ابھی کوئی شعر دیکھے گا نا یہ کیا آ رہا اس نے لکھ دیا یار تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی پر کوئی بھی کچھ بولنے سے پہلے نا حدیث پہ نظر ہونا ضروری یہ تو حدیث کا کوئی ترجمہ کر دیا ہے ہمیں اسی طرف آ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں حاضل کیا اور بھی ایسے ایسے اشعار ہیں جن جی پر اعتراض نہ کریں آپ قرآن و حدیث کا مدارہ فرمائیں انشاءاللہ شاء وہ اشعار آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ملیں گے جیسے یہی ہے جی جی یہ حدیث بات ہے بالکل کہ علی یہ فاروق اعظم رضی آم اللہ, اللہ وبک صدیق یہ سردار ہیں جی ان کو بتانا نہیں مفتی احمد یارخان اعلیٰ مفتی احمد نے اس کے رحمۃ لکھا ہے کہ نہ بتانے کے دو مقاصد ہیں ایک یہ وجہ یہ لکھی ہے کہ بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں خود ان کو یہ بتاؤں گا تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی اللہ اللہ اللہ کیا بات ہے ایک وجہ دو دوسری بھی ہے وجہ دوسری وجہ شاید یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی اب ایک وجہ ٹھیک ہے وہ اعلیٰ عزت کا شعر کیا ہے فرماتے ہیں دونوں ہیں چلتا جانا مل سدارتی تو مر کو سب نو ایل سدارتی تو مر کو نہ ہو احمل آپ جو شعر میں فرما رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ تھی کہ میں خود بتاؤں گا تو ان کو خوشی ہوگی اور بعد میں مولا مشکل کشا نے بھی اس کو رعایت کی امت کے دل میں یہ چاہتے تھے کہ گویا صدیق و فاروق کی محبت بیٹھے تو صدیق و فاروق رضی اللہ و ترن دیگر صاحبہ اہل بیت کی محبت بٹھا رہے غور کرے تو اتنی محبت بھرا نظام دینے والے یہی تو لوگ ہیں ان میں محد اللہ کوئی جھگڑا کوئی آپسی رنجیش کوئی خلیج یہ سب بےکار اور فضول باتیں ہیں ان کا کوئی سر نہیں ہوتا ہے الحمد یہ ایسی محبت کے جام دلانے والے تھے کہ ان سے تو محبت کا درس ملتا ہے انہی سے تو محبت سیکھی جاتی ہے کہ محبت کی کیسے جاتی ہے الحمد رب العال اعلیٰ حضرت کا وہ بھی ایک شعر ہے نا عدل و کرم و ہمت میں عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں یہ چاروں ایسے لاجواب شخصیات کے مالک تھے کے چار سو ان کے شورے ہیں اور چاروں کا ذکر ایک ساتھ کر کے حضرت نے بھی جو محبت کا درس دیا ہے اور ایک, ایک ہی شعر میں جو فصاحت و بلاغت بھی بھر دی ہے یہ حضرت ہی کا حصہ ہے کیا لکھتے ہیں سد کو ادلو کرمو ہت میں سد کومو ہند میں ہیں ان چاروں کے سبحان اللہ الحمدللہ ہم پنجتن کے غلام ہیں پنجتن کے اور پنجتن ہمارے پاس دو ہیں اچھا ایک پنجتن ہے چار یار جی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چار یہاں پانچ ہو گئے پنجن ہو گئے پانچ تن اور دوسرے <تصفح> پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ <تصفح> تعالی وجہ الکری سیدہ فاطمۃ الزہر رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی تعالیٰ سبحان اللہ <تصفح> یہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں سب امیر <تصفح> دامت برکات ملالیہ نے جو یہ روایت ابھی آپ نے سنی تھی جو نقل کی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تین فضیلتیں مولا مشکل کشا کی گنوائیں کہ ان تین فضیلتوں کی وجہ سے مجھے ان پر رشک آتا ہے امیر علیہسنت اس روایت کو لکھنے کے بعد یہ تحریر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ مولا مشکل کشاک کی شان کے بھی کیا کہنے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہنو بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا علی گ رضی اللہ اللہن فضائل میں ان سے بڑھ بھی گئے فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسئلہ کے حق اہل سنت و کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر شریعہ بدوت طریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظم علیہ رحمۃ اللہ القوی کبھی فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام آلہ و ادنا اور ان میں ادنا کوئی نہیں سب جنتی ہیں بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی ان جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدی کے اکبر ہیں پھر عمر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکیم ادوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم کو سیدنا صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی نما سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے خلفۂ اربعہ راشدین کے بعد بقیہ اشراء مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعت رضوان کے لیے یہ افضلیت ہے اور یہ سب کے سب قطعی جنتی ہیں افضل کے یہ معنی ہے اللہ از وجل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں ایک شعر لکھا ہے مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں لاجرم جن یعنی یقیناً مصطفیٰ کے سب صحابہ جن جن جنتی جن جن ہیں لاجرم جن سب سے راضی حق تعالی سب لا ہے اس کا لاجر کرم سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کال اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے سلسلہ ہے فیضان اشرائے مبشرہ چلتے ہیں آج کی پہلی کال کی طرف سنتے ہیں ہم سے ہمارے کالر کیا کہہ رہے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد بول رہا ہوں میں میری چاند رہی ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی مرحبا آپ کو سلسلے میں خوش خوشامدید کہتے ہیں مزید کال سنائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام انیس بٹی ہے اور میرے میں میرے دوست کچھ بیٹھے ہوئے ہم سب اس وقت دبئی میں ہم سب کی پسند کی ناطے کرم مانگتا ہوں آٹا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں بہت شکریہ آپ کو سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں مزید کال سنا تھی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حرف شریف سے بول رہا ہوں میرا نام محمد سراج الدین میں اعلیٰ حضرت شریف سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے مزید کال سنائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شبیر ہے میں ریاض سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں مجھے ایک اعلیٰ حضرت کی نار سننا ہے جو محمد مجھر عالم محمد مظہرِ عالم نہیں ہے مظہر کامل اور یہ آپ نے عرب شریف سے فرمائش کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کریں چلیے یہی کلام اگر ہو سکے تو امین بھائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں سنا دیجئے اور کرم مانگتا ہوں اس کا بھی اگر ایکاد شیر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی سنا دیں اور یہ کلام بھی اگر ہو سکے نکال کے محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا کرم میں مانگتا ہع مگتا ہر میں مانگتا ہوں ہو عطا مانگتا ہوں علا میں تجھ سے دعا دو آتا گرم مانگتا ہوں ہو، عطا مانگتا ہوں لجھے سے دعا مانگتا گیتا ہوں میرے دنیا کی چاہت متا کرے میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کرے کرلے پتے میں اپنی پایا پین کرلے پتے میں اپ بنایا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے گوشت کا واہ یا الہی الہی میں تجھ سے دعو ماشاء ما اللہ اعلیٰ کا کلام بھی سنا دیجیے مشا محمد مزے ہر کامل ہے عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وداپی تجر ہے کل میں نے کو دعوت کا گدا بھی رے فل میں نے کو کی دعوت کا خدا دن ہے سے لائے صحیح کے گھر دیا کا خدا دن ہے سے لائے گھر پت کا ادھر محمد کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر شفاعت کا ہو شفاعت کا مدد سے گریا بہاد کو مدد ہے گریا بہاد کو سر آ جائے جن باپ ہجاب پاپ کا محمد مز ہرے کا مل ہے شان عزت کا اللہ مرحبا آپ نے بہت ہی پیارا کلام एक رضوان بھائی है آیا ہے اپنا से شریف سے غالباً نہیں عرب شریف سے نہیں ثاقب نیئر میکینکل انجینئر گوجرا سے انہوں نے سوال کیا ہے سلام کیا ایک دن کے بچے کو بیت کروا سکتے ہیں اور کیا ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب بھی ہو جائے ایک دن کا بچہ کیا ایک منٹ کا بچہ بھی ہو جب جبکہ زندہ ہے جی تو وہ بھی بیعت ہو سکتا ہے Ach者. بیعت ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں Soho. ہے چھوٹا بچہ بیعت ہو سکتا ہے دوسرا سوال یہ کہ وہ کیا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا ضروری ہے تو مشہور ترین بیعت بیعت رضوان جو مشہور ہے اس کے اندر سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت فرمائی تھی تو اب اس بیعت میں اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں تھے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ادیبیہ کے مقام پر یہ جو بیعت ہوئی جو تھے یہاں پر تھی تو اگر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جو ہے یہ ضروری ہوتا جی تو کبھی بھی پیارے آقاف صلی اللہ تعالیٰ جی علیہ وسلم اس طرح نہ کرتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا بھی ہے کہ قاصد کے ذریعے یا خط کے ذریعے بھی بیعت ہونا بالکل درست ہے حرج نہیں ہے اس میں آپ نے ماشاءاللہ اللہ دونوں جواب ارشاد فرما سناہیے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ کری تو اچھا یوں میں بھول گیا تھا وہ جی مولا علی مولا تو یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہاں سے ہوئی چلے بتائی تو یہ ترمزی شریف جو یہ نام ترمزی رحمتہ اللہ تعالی کی سہائے سپتا وہ چھ کتابیں جن کو جو دیگر حدیث کی کتابوں پر فائق ہیں تو اس کے اندر یہ شامل ہے ترمزی شریف جامع ترمزی اس کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ پیرے آقاط صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کون تو مولا ہوں فعلی مولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی عیہ وسلم نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے لیے جو فضیلت والا پیغام دیا کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہر مومن کے ولی ہیں ہر مومن کے مولا ہیں اور جو مستثنیات ہوتے ہیں جو اس میں شامل نہیں یہ انڈرسٹ ہوتے ہیں کہ جو صدیق و فاروق و عمر ان کو نکال کر جو بکیہ صحابہ اور بقیہ مومن ہیں جتنے بھی ہوں گے ان سب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہوگا بقیہ جو <coughs> یہ تین صحابہ ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فضیلت سے فائق ہیں اچھا ہم پیروکار کس کے ہیں کسی شخصیت کے نہیں ہے ہم پیروکار ہیں قرآن اور حدیث کے اللہ رسول کا ہم کلمہ پڑھنے والے جی ہیں اور کسی کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ صرف اللہ رسول کا پڑھا ہے اب جو رب نے اپنے قرآن میں فرمایا جو رسول نے حدیث میں فرمایا ہم نے صرف وہ ماننا ہے اور اس سے یہ مستفاد ہے کہ بلا شبہ صحابہ میں صدم میں افضل صدیق اکبر ان کے بعد فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر مولا علی پھر جو بکیہشرم وشرہ حسنین کریمین اور اصحاب بدر وغیرہ جو دیگر صحابہ ہیں ان کا مقام آتا ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ اسی کو مانیں گے سبحان اللہ اور اللہ یہ وہ اعلیٰ کا شعر ہے نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار جی نجم ہے اصحاب حضور اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میری جو اہل بیت ہے یہ کشتی کی مثل کشتی کی مسئل ہے اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ستاروں کی مسل ہے جی تو سمندری سفر والے یہ جانتے ہیں کہ جب سفر کرنا ہوتا ہے سمندر میں تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جی ایک رہنمائی چاہیے کہ اور رہنمائی سمندر کے اندر ستاروں کے ذریعے کی جاتی ہے رستوں کا جو تعین ہے وہ ستاروں کے ذریعے معلومات کر کے وہ پھر چلتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ اگر کشتی کشتی میں بیٹھیں گے تو ڈوبنے سے بچیں گے اور کشتی میں بیٹھ گئے تو ستاروں کی مدد ہوگی تو بہتنے سے بچیں گے گمراہ ہونے سے بچیں گے بھٹکنے سے بچیں گے تو صحابہ اکرام الحمردوان ستارے ہیں اہل جی بیت جی اتہار جو ہیں یہ کشتی ہے اہل سنت و جماعت نے کشتی بھی پکڑی ہے ستارے بھی پکڑے ہیں تو اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا ستار جی نجم جی ہے اسحاب حضور اور ناؤ یعنی کشتی ہے عجرت جی جی رسول اللہ کے لیے کشتی ہم نے رضوان میں سمجھانے کے لیے یوں پڑھ رہے تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے مولا مشکل کشاک کر اللہ تعالی وضع الکریم کی ظاہر ذات تو اتنی عظیم ہے اتنی پہلو ہے کہ اس کا حسر کرنا ان کے سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنا یہ ایک ناممکن اللہ عنہ کی پیدائش جی ان کا بچپن جی, بچپن جی بچپن سے دس سال کی عمر جی اور ایسی قسمت والے یہ جی کہ ان کی پرورش میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں ہوئی ہے اللہ اللہ, اللہ سبحان حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو مطلب جو رہن سہن ہے یہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاعت سالی کی وجہ سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا یعنی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کے جلوے تھے اللہ اللہ تربیت اللہ تو ملی تو مصطفیٰ کی ملی سبحان اللہ جو دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا اسی لیے یہ بچے ہو کر بھی وہ جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کون مجھ پر ایمان لاتے موقع پر تو مولا علی کرم اللہ تعالی کھڑے اس تعالیٰ کم عمر تھے جی تو لوگ ہنسنے لگے لیکن بعد میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو ہنسنے والے تھے ان کو حیران ہونا پڑا حل کہ کس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آخری دم تک پیارے آقد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان رہے اللہ آپ یہ سنتے ہیں ناظرین کے جب کبھی ان کا تذکرہ خیر ہوتا ہے مولا علی تو ربی اللہ تعالیٰ کے بجائے کریم کہا جاتا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے اس کا ایک دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرم والے چہرے کو مزید عزت عطا فرمائے یا ایک خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید عزت عطا فرمائی <تصفح> <تصفح> بالکل کرم اللہ صحابہ کے لیے رضی اللہ کہیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوا تو کرم اللہ وجہ ال کریم کا معنی یہ لیں گے نا کہ اللہ تعالی نے ان کے کرم والے چہرے کو عزت عطا فرمائی ان کے وجہ کریم کو عزت عطا فرمائی اب یہ کیوں کہا جاتا ہے امام اہل سلتیہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح اور رضیہ کی اٹھائیسویں جلد میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب قریش قہت میں مبتلا ہوئے تو حضور اقبص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب پر بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سیدہ علی گل مرتضی کردم اللہ وضول الکریم کو اپنی بارگاہ میں لے آئے اپنی پرورش میں لے آئے سناتے جب مولا علی کردم اللہ وزیر الکریم حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں پرورش پائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پاس کو دیکھا آپ کے جمال جہاں آ تو دیکھا کے سامنے ہوش سنبھالا اور آپ کی باتیں سنی آپ کی عادتیں سیکھی تو جب سے اس جناب عرفان معاب رضی اللہ ترنوں کو ہوش آیا تب رب کو ایک ہی جانا اور ایک ہی مانا کبھی غیر اللہ کی غیر خدا کی عبادت کی طرف نہ گئے اور اس گندگی سے آپ کا دامن پاک آلودہ نہ ہوا اسی لیے آپ کو یہ لقب کریم کر اللہ وجہ کریم ملا کر اللہ وجہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے اور یہ لقب سیدنا صدیق اکبر اللہ تعلن کے لیے بھی ہے لیکن مشہور زیادہ یہ حضرت مولا علی کے لیے دونوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ دونوں خاص طور پر ایسی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی دور جاہلیت میں بھی اس برے کام کی طرف التفات نہ کیا اور باطل خداؤں کی طرف کبھی آپ نے راہ نہ لی دس برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے اور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈی شہزادی سید فاطمہ تزارہ رضی اللہ ونو آپ کی زوجیت میں آئیں بڑے شہزادے امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور آپ آب کو ابو تراب, تراب بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا اور آپ کو یہ بنیت زیادہ محبوب تھی یا جی آپ کے عشق رسول پر بھی ایک واضح ثبوت ہے ڈال ہے کہ آپ آقا دو جہاز صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے آج کل بچہ جس کی پرورش جس کے سائے میں پرورش پاتا ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے باغی بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کی تربیت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنی تربیت کو اس میں لیا یا وہ خود ایسا برا ہوتا ہے کہ کیا اس کی تربیت کرے گا لیکن آکا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کمال تھی آپ نے ایسی کمال تربیت کی کہ وہ ایسی کمال تربیت تھی ایسی کمال تربیت تھی Okay, کی و... سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کموبش دس سال تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یہ تو اس طرح پوچھا کیوں گیا یہ کیوں نہیں گیا کبھی مجھے اس طرح نہیں بولا اسی طرح مشہور صاحب حضرت سیدنا زید بن ہارثہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ سرکار دالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بہت محبوب تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے یہ بچپن سے ایک واقعہ ہم نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بچہ تھا وہ غلام بن کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ آ گیا <coughs> اس کا واقعہ یوں ہے کہ اس بچے کو لوگوں نے چوری کیا نے ان کے والدین سے چھینا چھیننے کے بعد وہ مختلف منڈیوں میں بکتا بکتا وہ ریدۃ اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تک پہنچا سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جو بچہ تھا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا ان کا نام زید تھا پھر مرور زمانہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو والدین تھے بالخصوص ان کے جو والد تھے انہوں نے اتنی محبت کرتے تھے اپنے اس بیٹے سے کہ ان کے فراق میں ان کی وہ دوری کی وجہ سے آپ نے اشعار بھی لکھے تھے کہ مطلب ذائد تم کباؤ گے تم بہت یاد آتے ہو اس طرح کے اچھا ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص ہے ان کے پاس ہے اچھا یہ بہت, بہت سارے تقائف اور مال و دولت لے کر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ لے لیں تو سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں بلاتا ہوں بیٹے کو باپ کے سامنے بلایا جا رہا ہے اور ایک عرصہ دراز ہونے کے بعد وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے کی ترکیب ہو رہی ہے سرکار نے فرمایا کہ میں بلا رہا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو منع نہیں کروں گا بغیر تحائف بغیر کچھ دیا اب لے جانا لیکن اگر وہ میرے پاس رکنا چاہے تو پھر آپ منع نہیں کی جائے گا. اللہ گا چنانچہ سیدان زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار تو علم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بلوایا جیسے ہی آئے اپنے والد کو دیکھا چچا کو دیکھا تو پہچان گئے اور لپٹ گئے اور تھوڑا رونا دھونا ہوا پھر سرکار دو علم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سامنے معاملہ رکھا کہ زید کیا چاہتے ہو تو سیدنا زید بن حارثہ اللہ تعالیٰ نے جو عرض کرنے لگے میں چھوڑ کے اس در کو جاؤں تو کہاں جاؤں, جاؤں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں میں گزاری ہے تو, تو بویا یعنی کہ یعنی یہ حالت کرنے لگے کہ میں آکا کو چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں اور جب سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے والد نے دیکھا کہ یہ ایسی ان کو محبت اور ایسی شفقت ملی ہے کہ یہ سرکار کے بار غلام باہر تھے غلام تھے تو میرے مل رہی بعد اور یہ ایسے غلام تھے غلام تھے لیکن پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گویا سرکار کے بیٹے ہیں یہاں تک کہ زید بن محمد کہہ کر بھی لوگوں نے وہ پکارنا شروع کر دیا تو پھر قرآن پاک کی ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو میں اس کا مکمل واقعہ موجود ہے تو یہ جو ہے وہ سیدنا زید بن حارثہ اس کے بعد پھر زید بن محمد کے بجائے زید بن حارفہ کے لفظ سے پکارا جانے لگا تو یہ جو آیت ہے اس میں ان کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ جب کسی بچے کو وہ لے پالک اٹھاتے ہیں اس کو ہمارے یہاں گود لیتے ہیں بچہ تو اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ بچہ گود میں بلے ابلے جی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی ولدیت میں اس کے باپ ہی کا نام ہے اور, اور کا نام نہیں آئے گا صحیح اصل باپ کے بجائے دوسرے کا نام وہ نام رکھنا یا دوسرے کا نام لکھنا جی یہ حرام اور جہنم ملے جانے والا کام ہے بہت آپ نے اچھی وضاحت فرمائی اور ماشاءاللہ ایک بہترین واقعہ بھی حضرت زید بن خارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے سنا یہ وہ ذات ہے یہ وہ ایک واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی قرآن مجید میں آیا <تصفح> ہاں ایک, ایک, ایک صحابی م. کا نام ہے اور وہ حضرت زید رضی اللہ ہے وایت <تصفح> فلم قبع منها وطرن ہے فلما فورن سر احزاب باعث و ہے تو یہ بھی, بھی تربیت پاک کا نتیجہ ہے کہ اتنا کمال ہے اتنا عروج ملا ایک اور ان کے جو بیٹے تھے نا حضرت سیدنا اسامہ یہ اسامہ بل زید یہ وہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب رکھتے تھے ان کے بیٹے کو بھی بہت محبوب رکھتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب وصال ظاہری ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس سے پہلے ایک لشکر تیار کیا جس میں فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور بھی جی صاحبہ تھے ان پر امیر لشکر حضرت سیدنا اسامہ علی اللہ کو مقرر کیا تھا تو پتہ چلا کہ کسی لشکر کا امیر ہونا کہ یہ امیر ہو گیا تو یہی افسل ہو یہ ضروری نہیں ہے ورنہ فاروق اعظم سے اسامہ بن نزائد افسل ہوتے بعض اوقات انتظامی معاملات کے لیے بھی امیر بنایا جاتا ہے دیگر حکمتیں ہوتی ہیں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں تو آخری وقتوں میں جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ظاہری سے دو چار دن پہلے یا ایک دن پہلے ان کو اشارہ کیا تھا کہ اب آپ جائیں اور یہ پھر جانے کی تیاری میں ہی تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا صحابہ کرام علی امردوار نے صدیقی اکبر اللہ عدم کے بارگاہ میں عرض بھی کہ ہم لشکر کو روک لیتے ہیں لیکن صدیق اکبر اللہ عدم کا بہت آئے آئے مشہور فرمان ہے اگرچہ جو ہے وہ جانور اور اس طرح کے مدینے میں آ جائیں لیکن مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے لشکر کو میں نہیں روک سکتا اللہ یہ بھی ان کا عشق رسول ایک محبت ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی زندگی میں ایک چیز نمایاں ہوتی ہے آپ ان کی زندگی میں یہ چیز ضرور دیکھیں گے وہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی پاک اٹھا لیجئے آپ ان کی زندگی میں یہ بات نوٹ کریں گے کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اس کے رسول کے بغیر لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے رسول کامل کب ہوگا جب بندہ سنتوں کو بھی اپنائے گا جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتباع محبت اطاعت کرواتی ہے محبت دل میں بسا لی جائے اس کی دلیل ہوتی ہے یہ اتباع اور اطاعت لہذا غور کیجیے اپنے انداز پر ایٹیٹیوڈ پر اپنے روز مرہ کے معاملات پر کہ ہم کتنی سنتوں کے پابند ہیں کھاتے سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں پیتے سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں رکھتے تو کیا نام کے تو عاشق نہیں ہیں صرف باتوں کے عاشق تو نہیں ہے کہیں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے غور کیجئے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب تو آئی نہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن یہ عاشق رسول اس ٹھنڈک کو عمل کرتا ہے اس ٹھنڈک کو نہیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے حضرت ہمت کیجئے نیت کیجئے بڑے دن چل رہے ہیں مبارک راتیں ہیں محبم الحرام کی بابرکت ایام ہے نماز کی دیگر فرائض کی پابندی کی واجبات کی پابندی کی نیت کیجیے مدنی چینل کے ناظرین انتظار میں ہوں گے کہ کالز نہیں لے رہے ایس ایم ایس نہیں پڑھ رہے کالز اور ایس ایم ایس بالکل آ رہے ہیں آپ بے فکر رہیں لیکن ہم کچھ ٹاپک پر بھی گفتگو کر رہے تھے آپ کی کالز منتظر ہیں چلیں کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے کال سنا دیجیے سلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد اللہ میں نفسیم خوصو اولارکان نزلہ نینات سننا چاہتا ہوں اے رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے یا رب میرے محمد میری تقدیر جگہ دے کوشش کریں انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کریں مزید قول سنیں اے محمد یاحو رزا خان بول رہا ہوں انڈیا کرناٹک بلاری سے آپ میری دعا گریے اب آپ اسے بھی گئیے گا میں فی وقت میں کافی پریشان ہوں بس آپ سے دعاؤں کی التظار ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو آسان فرمائے آپ نے ہند سے کال کی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی مسائل ہیں آپ کی اور ہر ہمارے سنی بھائی کی ہمارے ہر ویور کی ہر آشکے رسول کی ہر تکلیف کو راحت سے تبدیل فرمائے مزید کال سنائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صرف ایک بار نات سننا چاہتے ہیں صرف ایک بار ایک بار نات سننا چاہتے ہیں یہ کوئی نات ہے اچھا یہ کوئی نات ہے میرے نالج میں نہیں ہے صرف ایک بار دیکھیں گے اگر یہ کوئی نعت یاد ہوئی ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کو تو آپ کو ضرور پڑھ کے سنائیں گے آپ کی کئی فرمائشیں پینڈنگ ہیں ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں ایک میسج ہے السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیسٹینیشن نہیں لکھی کہاں سے آپ کا سلسلہ ابھی جو لائیو چل ہے بہت پیارا ہے ایک اور میسج ہے سلام مولا علی کی شان میں باپا کی منقبت سنا دیں حیات حیاتاری ایک اور میسج ہے سلام پلیز یہ کلام سنا دے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا مظفر عرب شریف انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں ایک میسج ہے سلام بلال حسین اکتاری کوٹ غلام محمد سے میری منقبت کی فرمائش ہے سرکار غوث سے آزم نظر کرم خدا را پلیز یہ ناد سنا دے اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے امین جزاک اللہ ایک میسج ہے سلام آج پھر اس امید پہ میل کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ آج آپ ضرور میری نعت ہم مدینے سے اللہ کیوں آ یہ سنا دیں گے یا تیسری دفعہ یہ تیسری دفعہ درخواست کر رہا ہوں چلیں آج کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو پورا کریں ابو حذیفہ ساؤتھ افریقہ سے یہ ریکویسٹ کی ہے ہم بہت معذرت خوائیں کہ آپ کی دو میل ہم تک شاید نہ پہنچ سکی یا کوئی وقت کی ایسی وہ رہی ہوگی بابت کہ ہم آپ کی فرمائش کو پورا نہ کر سکے تو آج انشاءاللہ شاء ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے ایک کلام جس کی فرمائش کی گئی ہمیں ذہر مقدر حضور حق سے چلیے کلام امین بھائی سے سنتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد زہ مقدر حضور حق سے سلام پیا مایا جھچھا پل کے ادب گیا مکمایا سنبھل کے چل یہ دل ادم در پہنچنا ڈرے پر تو پہنا نیج بلایا اور یہ نا کا آپ سے بہت بھیا سکے تڑپ سے چھو آیا ہوں میں بلاو کے مضر نہ صبح آیا نہ شام ماشاء کل کی فرمائشیں بھی ایک دو رہ گئی تھی میں چاہتا ہوں وہ بھی ایک ایک شعر اگر پورا ہو جائے ایک کلام کی فرمائش تھی تیرا کرم ہے راتیں باری اتاری ہوں اتاری عثمان بھائی نے میسج کی کیا تھا ایک شیر اس کا بھی سنا تیرا کرم ہے باری ہو ااری ا ہو ا کیا ہے پیارے پیارے آقا دے دو بے کرارے آکا دے دو بے کرارے ارے ہو ا تارے دے دو بے اتارے ہو اتارے کرتا رہوں میں آش بار میں ساری ہو آ ساری اس کا بھی سنا دیں یہ میسج تھا زہیب بھائی کا لاڑکانہ سے بےچارے ہو سکتا ہے ویٹ کر رہے ہو مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع احمد ایک شعر ندی میں کی دچ بول با کے دام پت نبے غیر مت سبھی امت اگل میر ایسمت ردائے ہر دم تمہاری فرقت ردائے ہر دم تمہاری فرقت نبی غیر شفیع امت امتحم کی فرمائش میں کی گئی یارب محمد میری تقدیر جگہ رس مو مجھ میری تقدیر دیر دے یار پو مجھے میری تقدیر دیر دے صحرائے مدینہ مجھے آپ سے دکھا دے صحرائے مدینہ مجھے آپ سے دکھا دے پیچھا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے پیچھا میرا موہت سے چوڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چوڑا دے یار مجھ دیوا مم جی میں کا بنا دے یار مجھ دیوا ہم جینے کا بنا دے اللہ کل کی فرمائش میں سے ایک کلام رہ گیا ہے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر ایک شعر طرح موسیقی <tries> بلال حسین بھائی کی بھی فرمائش کوٹ غلام محمد سے انہوں نے کی تھی سرکار غو سے اعظم نظر کرم خدا ایک شیر نظر کاری گو سیا نزرے کرم خدار میرا خالق کا سب رو میں بکیر ہوں تمہار سرکار لو سے آگم یہ تیرا کرم ہے جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمینا کہاں سلسلہ سلا تما را سے شاء اللہ سبحان اللہ اور بھی فرمائشیں جو ہیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں فرانس سے اٹلی سے بھی میسج آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ شاء دیر میں پڑھتا ہوں یہ اس لیے بتا دیا کہ وہ مطمئن ہو گئے کہ پہنچ چکے ہیں کالز بھی ہیں کچھ فرمائشیں پینڈنگ پر ہیں آج کا ہمارا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے شان مرتضوی حضرت مولا علی کرم کر اللہ تعالیٰ کریم کی ذات ستودہ صفات پر ہم کچھ مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں مولا علی کردم اللہ وضول کریم بچپن ہی سے تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پانے والے تھے بڑے خوش نصیب بہت ہی زیادہ خوش وقت صحابی رسول ہیں اور علم کی کیا شان تھی آپ ولی اللہ ظاہری باطنی علوم پر خبردار اور صاحب سینا پر انوار تھے مولا علی کدم اللہ وزول الکریم بطور تحدیث سے نعمت یعنی نعمت کے اظہار کے طور پر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی بے شک میرے رب ازدل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے امیر المومنین مولا مشکل کشاد سگنا علی گر کرم اللہ تعالیٰ بجول کریم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو سورج فاتحہ کی تفصیل سے ستر اونٹ بھر دوں یعنی اس کی تفصیل لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو کہ ستر ووٹوں کا بوجھ بن جائے کیجیے ایک اونٹ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے ایک اونٹ کی کتنی طاقت ہوتی ہے لیکن ستر اونٹوں پر میں بھر دوں رجسٹر اتنے دفتر لکھ لکھ کر تیار کر دوں یہ ایک سور فاتحہ کی بات ہے دیگر صورتوں میں آپ کی نالج اور آپ کے علم تفسیر کا کیا عالم ہوگا اور جب علم تفسیر کا یہ عالم ہے تو علم حدیث کا کیا عالم ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سیکھا اور سنا ہوگا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی دیگر علوم میں عالی میں کیا شان ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دو فرامین نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدین و وعلی گن یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایک اور ترمزی شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی علی یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں سبحان اللہ میرے آکا شیخ طریقہ نے مولا مشکل کرم اللہ تعالی الکریم کی شان میں ایک بڑی پیاری منقبت لکھی ہے آئیے اس منقبت کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اس کے چند شار مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی الرتض مولا علی مشکل کشا یا علی الر مولا علی مشکل کشا آپ ہے شیرے خدا آپ ہے شیرے خدا مولا دا مشکل کش مر لا دا مشکل کشاؤ میں لط پوتا ماں علی مشکل کشا ہے شی وے با پام دام علی مشکل کشا علم کان جائ مو سپ مولا علی مشکل کشا علی سزا موتا علی, برستر الگر برستر علی جی مشکل خشا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس مو سف علی مشکل کوشا آپ سے رے خدا علی مشکل پوزا ایک رے خدا ہے شی خیر البرا تم سے رازی بیا مولا علی مشکل خوشا پے کرے جو دو رات نا گدا پے کرے جو دو تو کری میں پا مولا علی مشکل کشا آپ ہیں سے خدا مولا علی مشکل کشا بات کھل پائے سناسا اب صحابہ سے بڑا آپ کو ملا مولا علی مشکل کشا کلائے پر قطر مر گو حرس آپ نے مرحبا سب مرحبا مرحبا مشکل خوشا آپ ہیں شیر پود ارے مشکل خوشان میں گناہوں کا مریض آپ ہیں میرے تبیر تھی جی مجھ کو شادی مشکل کو شار جان کو پتھر میری دشمن خاری گڑی المدت سورے کتھاؤ تھا المدتی سر اتھا المد علی مشکل کشا آپ ہیں چیرے خدا پانا علی مشکل لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا لے کے کش کو لا گیا مولا علی مشکل خوش جو در در بھلا جے دیئے میں بکت بنتا تیرا ہاں میں بکت منگتا تیرا ہاں میں Get out! مل مل دے مولا علی مشکل خوش آپ ہیں چیرے ہوگا علی مشکل خوشال بے سبب بک ہو میری یہ دعا آپ پر مائیے آتا بے سب یہ دعا پر مائیے کا واسطہ مولا علی مشکل کشا دیجیے ہاتھ سے ایمان پر ہو خاتے مان پڑھ نہ مشکل کشار ایر سے کے سارے کا علی مشکل کشا آپ ہے تیرے خدا آپ ہے چیرے پوتا بلا آپ ہیں چیرے پوتا علی مشکل کشا مولا علی مشکل خوشا ماشاء اللہ سبحان اللہ کئی میسجز کالز بھی آئی ہوئی ہیں اور موضوع بھی آج مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان کے حوالے سے ہے اور عشرہ مبشرہ کا یہ کنٹینیو سلسلہ انشاءاللہ اللہ دس محرم الحرام تک دیکھتے رہیں گے ایک میسج ہے فرام اٹلی احمد رضا اتاری نعت سنا دیجئے پل سے اتارو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو لبیک انشاءاللہ حاضر ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ایک میسج ہے علی رضا فرام فرانس سلام مجھے عمل کا ہو جذبہ عطا الہی سنا دیجئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ بھی شامل سلسلہ کرے حضور اگر ہو سکے تو نوٹ کرتے رہیے گا ایک میسج ہے سلام میں محمد سرفراز کویت سے آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں خوب خوشی ہوتی ہے آپ سے دعاؤں کی التجا ہے جکفر اللہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا ایک اور میسج ہے شفقت علی فرام مکت المکرما ماشاء اللہ میسج ہے مجھے کلام سنا دیں دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک اور میسیج ہے السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ زہب رضا فرم لارکانا مجھے مولا علی رضی اللہ اترانوں کی شان میں منقبت اور دعا میرے امی ابو کے لئے اللہ عزف جل انہیں مدینہ دکھائے جزاک اللہ آمین مولا علی کی منقبت آپ نے ابھی سنی آپ کی فرمائش ہم نے پہلے پوری کر دی ایک میسیج ہے السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مد منقبت سنا دے فروم لاہور موین کون سی منقبت ہے بھائی؟ کال کر کے پہلے ہمیں سنا دے پھر ہم کوشش کریں گے وہی پڑھنے ایک اور میسج السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سمیر اتاری میں عرب شریف جدہ وادی اتار سے ہوں میرا ایک نا... میری ایک نعت کی فرمائش ہے اجب رنگ پر ہے بہار مدینہ جزاک اللہ و خیر. آمین. ایک میسج السلام یو پروگرام از ویری گڈ پلیز ویسائٹ ناد شریف میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی یہ ہے میں جو یوں مدینے جاتا یہ کرنے والے ہیں ام علی ارشد حاجی علی نگر ممبئی ہند ماشاءاللہ اللہ ایک اور میسج ہے سلام آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے تصور ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یہ نات سنا دیں امام تاری عرب شریف مرحبا ویلکم فرام عرب شریف ایک اور میسج ہے میرے رضا پیارے رضا یہ کلام سنا دیں پلیز رمیز فرام لاہور میسج حضرت حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ بتائیے پلیز وسیم نیو ملتان میرے بھائی کل ہم نے شہادت کا واقعہ بتایا تھا اور کل ٹاپک یہ تھا انشاءاللہ وقت ملا موقع ملا کوئی صورت بنی تو ضرور آپ کے میسجز کالز کو ہم شامل سلسلہ آپ کی دلجوئی کے لیے کرتے رہتے ہیں مزید کالز اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے نعتوں کی فرمائش بھی پوری ہو رہی ہے ٹاپک حضرت مولا علی شیر خدا قدم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی جاری ہے اور آپ کی کالز بھی یقینا منتظر ہوں گی چلیں کچھ کالز لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے آگے اتاری لگا سکتے ہیں کیا بتاتے ہیں جی دوسری مزید کال میں تمام الجیل سے بول ہوں میرا نام محمد آبیش ہے ہم کو نات سننا ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو ان شاء اللہ ضرور شامل کریں گے مزید السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی بھائی محمد نذیرہ تاری اولیاء لاہور سے جو سلسلے میں تشریف فرمائے نات خان اسلام بھائی انہوں نے کلام پڑھا ہوا ہے حاجی مشتاق علی رحمہ کے ساتھ بلا لیجیے نہ مدینہ آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ ان سے یہ عرض ہے کہ یہ ذرا سنا دیں اور اس میں اگر کرم فرمائے تو کچھ پانچ اشعار سنا دیں اچھا فرمائش آپ کی ماشاءاللہ تفصیلی ہے پانچ چھ سننے ہیں ہم کوشش کریں گے چند اشعار شامل کریں ماشاءاللہ کوئی پرانے اسلامی بھائی لگتے ہیں جو آپ کو بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے وقت سے مرحبا اللہ آپ کو مزید مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے اور کون سنا تھا میں شہر سے ہے کربلا بلا کے جانصاروں کو سلام انشاءاللہ آپ کی منقبت جو آپ نے فرمائش کی آخر میں سلسلے کے آخر میں ضرور اس کو شامل کریں گے کئی کل کلاموں کی فرمائش اور میسجز کا سلسلہ رہا ہے میں چاہوں گا کہ ہند کی فرمائش اگر امین بھائی پوری کریں آپ میں جو یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی ایک شکریہ میں جو یوم دین جاتا آقا میں جو یوم دین جاتا تو جو پاتھی بلوٹ کرے نہ آتا کبھی کرے نہ آتا تو پوچھو رے بات ہوتی میں مدین تو گیا تو یہ بڑا شرف شرط لے کہ وہی دم جو ٹوٹ جاتا ہاں وہی دم جو جاتا تو کچھ تو اللہ اگر وہ بھی ہمارے پرانے جو اسلائی بھائی ہیں جنہوں نے کال کی لاہور سے نذیر اب بلا لیجیے نام مدینہ پانچ چھ شعر کہے لیکن میں ارض کروں گا ایک دو کیونکہ کلام بہت سارے ہیں بلا لی آ رہا ہے یہ حج حجا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں میرے آس دل میرا ٹوٹ جان کبینا المدتا جتا رے مدینہ مجھ کو آتا مدین بلا لو ساری نکل دو آتا مدین الا دو عصرت ان کی ساری لو سے آزم کا سجے کا جب میرے آتا بو سے کا سجے کا جب میرے آتا ماتا کا سجے کا جب لو میرے آجرت کا کا میرے دے چند کیا نظارے مدینے کے ہوتے ہیں اور جب مشتاق بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا اس وقت کی کیفیات بھی کچھ کچھ تصور بن رہا تھا کہ ہوں گی اور کیا مطلب اس کا منظر ہوگا مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی آپ کے ساتھ یہ ایک وقت تھا پڑھا تھا ماشاءاللہ اللہ اور بہت مشہور ہی مشہور یا امیر علیہ سنت کا کلام ہوا تھا ایک کلام کی ہمیں فرمائش کی گئی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ <سلام> دیکھو میری جدید رو دے گار کا کو کو نہ نہ ہو ہو آج مڈے مڈے اسلامی بھائیوں چار محرم الحرام اور چوتھے خلیفت المسلمین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ ال کی سیرت طیبہ پر ہماری گفتگو جاری, جاری ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ایک سو بانوے صفحات میں مشتمل کتاب سوانی کربلا یہ کتاب ناظرین اتنی بہترین ہے ان دنوں میں بالخصوص اگر اس کا مطالعہ ایک بار کر لیجئے آپ کو بہت بہترین مدنی پھول ملیں گے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حدیت نا آپ حاصل فرما سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ مل جائے گی آپ ہو سکے تو ان دنوں میں کم از کم یہ کتاب امیر سنت کی کتاب ہے امام حسین کی کرامات ایک رسالہ ہے کربلا کا خونی منظر یہ بالخصوص آپ پڑھ لیں اس میں ہے حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحدی حدیث مارکا نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ردی اللہوں سے روایت ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ اللہ تعالی کریم مجھے مجھے اسلامی بھائی سعیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ و تعالی وضول الکریم کی عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ غفور ازد وضل کی عطا سے آپ کرم اللہ و تعالی وضول الکریم کا اہل قبور سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے قبر والوں سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے چنانچہ سیدنا امام عبدالرحمان جلال الدین سید شافعی عی علیہ رحمۃ اللہ کافی شرح و میں نقل کرتے ہیں توجہ سے اس روایت کو سنیے انشاءاللہ اللہ دل کے مدنی گلدستے میں بہترین پھول آپ کو ملیں گے سیدنا سعید بن مسید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عبیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا قبرم اللہ تعالیٰ کریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے آپ قرم اللہ تعالیٰ وجہوالکریم نے اشارت فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور ورحمت اللہ یعنی یہ قبر والوں تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو اور فرمایا ایک قبر والے تم اپنی خبر بتاو گے یا ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے والے کا سلام رحمتہ اللہ و برکاتک کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہل کریم نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حال سناؤ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حکایت سے سیدنا مولا مشکل کشا علی گل شیر خدا قدم اللہ تعالی وضہ ال کریم کے رفت و عظمت اور قوت سماعت کی ایک جھلک دیکھنے میں آئے کیا آپ اللہ تعالی وجہ نے مردوں سے ان کے برزقی حالات پوچھے جوابات آباد سنیں اور انہیں دنیاوی حالات ارشاد فرمائے یقیناً یہ آپ کی عظیم الشان کرامد ہے نیز اس روایت میں ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کو نہ سدھارے گا دنیاوی خواہشات کے جال میں پھنس کر آخرت سے غافل رہے گا اس کی قبر اس کے لیے سختیوں کا گھر بنے گی اور یہ دنیا کی بے جا فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی بلکہ صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے فکر میں لگا رہنے والا اور پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنے دنیوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا لواحقین اور رسا اس کے مال پر قبضہ بلکہ حصول مال کے لیے جھگڑا کر کے اپنی اپنی راہ لیں گے اور یہ نادان انسان جمے مال کی دھن میں مست رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز بھلا بیٹھنے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے عذاب نار کا حقدار ہوگا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال کام آئے گا نہ پیشے میٹھے اسلامی بھائیوں مولا مشکل اللہ تعالی کریم کے چاہنے والوں ذرا غور کرو ذرا سوچو کہ آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے آج کیسی غفلت بھری راتیں اور کیسے رب تعالی کی نافرمانی فرمانی سے بھرپور ایام ہم بسر کر رہے ہیں آج ہمارا حال مشکل کشا والا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا ہے ہم پر دنیا بھی آفتوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے طرح طرح کی نحوسیں مصیبتیں آفتیں بھی ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کوئی پریشان ہے کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے کوئی ناچاقیوں کا شکار ہے کوئی بیمار ہے کوئی گھریلو جھگڑوں کا شکار ہے جس کو دیکھو طرح طرح کی مصیبتوں کے رونے روتا ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں یہاں اتنی عظمتیں جہاں اتنی شان جہاں اتنی کرامتیں جہاں اتنی علو و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والی عطایں یہ سب ایک طرف اور اگر زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں آپ کی خلافت مبارک کو دیکھتے ہیں آپ کی ظاہری حیات کو دیکھتے ہیں تو انتہائی سادگی انتہائی کم مال میں گزارا کرنا کثرت سے سب کا خیرات کرنا کچھ اپنے پاس نہ رکھنا کئی کئی دن کے فاقے تو کئی کئی دن تک گھر میں چولے کا نہ جلنا یہ وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم داماد بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ آپ کی زوجیت نہ آئی چاہتے تو کیسی شہزادوں والی زندگی بسر کرتے لیکن ان لوگوں نے دنیا کو کوئی فقیت نہ دی کوئی اہمیت نہ دی لیکن آج ان کا چاہنے والا بظاہر ان کے نام ہم لینے والے ہم ان کے طریقے پر کہاں چلتے ہیں ہمیں تو دنیا چاہیے ہمیں تو آسائشیں آرائشیں چاہیے اور بے جا ہم زینت اور آسائشوں کی طرف اس قدر بڑھ چلیں کہ ہمیں اپنے فرائض اپنے واجبات سے بھی کوئی گویا تعلق نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ آج ان کے تذکر مبارکہ کے موقع پر سادگی کا بھی ایک انداز اختیار کریں ہم کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے بنیں ان کی سیرت مبارکہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات ہے آپ دیکھیں تو اتنا عطا کیا کرتے تھے کبھی خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے اور یہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے سیدوں کا گھرانہ کہاں کسی کو خالی لوٹاتا ہے ان کے درد سے دنیا پل رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے بنے اپنے دل میں دنیا کے دھن کی محبت اور اس دھن کی دھن کو نکالیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں سکھایا جاتا ہے مولا مشکل کشا کرم کر اللہ تعالی وجہ کریم کی ذاتیں والا آج ہمارا موضوع ہے اور آپ کی کالز آپ کے ایس ایم ایس بھی ساتھ ساتھ ہیں نمبر آپ کے اسکرین پر چل رہا ہے آپ ہم سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے آئیے کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں ان شاء اللہ مزید کچھ ایس ایم ایس اور ہمارے نادخوان اسلامی بھائیوں سے آپ کی کی ہوئی فرمائشوں میں سے کچھ کلام بھی سننے باقی ہیں کال سنا دیجئے. صلو سلو والیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد شہباز اقبال اعتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں حضرت مجھے یہ نعت سنا دیجیے یہ کلام کب گناہوں سے کنارہ نہ کروں گا یارب رب جزاكم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شارجہ سے شہباز بھائی اپ کو مرحبا کہتے ہیں اپ نے ہمیں فون کیا ہم کوشش کریں گے اپ کے فرمودہ کلام کو شامل کریں مزید السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی نیم از محمد احمد اختاری جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں وعلیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد رضا بھائی فرام امریکہ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں خوشہ آمدید آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے کوشش کریں گے شامل کریں مزید کال سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد نظام سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں مجھے جو ہے نعت سننی ہے مصطفیٰ رحمت و سلام سبحان اللہ بڑی کمال کی نعت آپ نے سننی ہے بلال بھائی ریاض سے آپ نے کال کی مرحبہ کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو شامل کر لیں ویسے یہ سلا تو سلام کہلاتا ہے اور نعت بھی ہے اس میں مزید کال سنا دیجیے جو ہے حضرت کے لیے نہیں ہوتی جمن میلہ نہیں ہوتا غلام علیہ محمد کا کپل میلہ نہیں ہوتا براہ شریف نہ کوشش کریں گے کہ اسے بھی شامل سلسلہ کریں ایس ایم ایس بھی بہت ہیں مزید کال اگر ہو تو دینا میں عرب شریف ریاض سے بات کر رہا ہوں مجھے ایک ناد سننی تھی میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سی نہ مجھے مدینہ لے چلو آپ کے تو مدینہ ویسے بہت قریب ہے آپ ہمیں لے چلیں مدینہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے مزید کال سنا تھا ایس ایم ایس بھی بہت سارے ہیں اور نعتوں کی بھی ایک لمبی لسٹ تیار ہو گئی ہے امین بھائی ایس ایم ایس بھی کچھ آئے ہوئے ہیں محمد جنید فروم ساؤتھ افریقہ برگ پلیز ریسائٹ نعت صرف ایک بار دل سے مستفی کو تو پکا میرے خیال سے یہ کسی کو یاد نہیں ہے یہاں پر آپ کو یاد ہے انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں ایک آدھ شعر ایک اور میسج ہے مجھے ملین والے امین بھائی سے اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام سنوا دیں احسن رضا قادری اول سکھر چلیں آپ کے لیے فرمائش آ گئی خاص ایک میسج ہے السلام علیکم ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے پلیز پلیز پلیز مجھے ایک ناد سنانی ہے سنانی ہے مجھ کو آقا مدینے بلانا رزاک اللہ محمد آصم تاری فرام لندن نعت سننی ہے آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے ایک میسج ہے سلام می ساد شکیل پلیز مجھے یہ نعت سنا دیں صبح طیبہ میں ہوئی فرام پی آئی بی مرحبا آل اوور ویورس کی ایک بھرمار ہے چلیں صرف ایک بار دو مرتبہ یہ فرمائش آئی آج اس کا ایک شعر سنائی دیں صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے موسف کا بے رپا تیرا ہوگا بے رپار ہزار بار اٹھے گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھے گے قدم خدا کے طرف بس ایک بار چلے آؤ مو صفا کے طرف ہو گیڑ بار ہوگا بےڑبا دل سے مو کو کو پکار جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدین کے تصور میں جیا کرتے ہیں گھر لو سدی نے کر لیا کر ہے جستجو رے مال کی مارے مے ارے ہم تو سرکار ر کے پہ روپے کر ہیں اور مال دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مددی نے میں دعا کرتے ہیں جو مدین کے تم جیا کرتے ہیں ایک کلام کی فرمائش تھی ہمیں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار سنا میں کروں نیک میر وکیل بھائی کی فرمائش کو پورا کر دیں یہ در افطار کے قریب سے میسج کیا ہے پی آئی بی کالونی جسے ہم پیر کالونی کہتے ہیں تو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور ہمی ہوئی بجتا کا نے دور کا ہے بابا مد پے مر تارا تارا نور اللہ مہ اللہ امبہ امبا امبہ امبا میں ددا تو بادشا گر پیالا نور کا میں تو سدا اللہ اللہ تیری نسلے پاک میں ہے بچب چنور کا ب نسل پاک میں ہے بچب جب چب چنور کا پہ چانتا ہے بہچانا تور کرتا اللہ اللہ اللہ رضا تیرے رضا پیارے رضا چیر رضا اے رضا سہری رضا مہری رضا سب کے رضا اے رضا بت بھائی نے ایران سے میسج کیا ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یہ کلام سنا دیں بھائی یہ کلام ابھی ابھی سنایا ہے مرحبا فرام ایران ایک میسج ہے عرب شریف سے مجھے مدین مدنی چینل کے سارے سلسلے بہت حسین ہیں مجھے بھی کلام سنائیے مدینہ یاد آیا ہے کوشش کریں گے آپ کی فرمائشوں کو ہم نوٹ بھی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگلے دن بھی وہ پوری ہو سکے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وضع کریم ہمارا آج کا ٹاپک رہا ہے ان کی سیرت طیبہ اور آپ رضی اللہ نے غزوہ بدر غزوہ عہد غزوہ خندق اور دیگر تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرمائی اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آب کی تلوار جس کا نام تو ذوال فکار اس کے وار سے واصل نار ہوئے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ردی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دس سے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کر رم اللہ تعالیٰ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور چار برس آٹھ ماہ نو دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے سترہ یا انیس رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے زخم شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان شریف یک شمبا یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ آپ کی شان میں اپنے مشہور زمانہ سلام میں لکھتے ہیں نا صفا وجہ خدا باب فضلے ولا خو سلام مو صفا جانے تیلا مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب منقبت اہل بیت کے چند اشار پڑھتے ہیں اور پھر اختتام کریں گے آپ مدنی خبروں کو انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی منخبت اہل بیت کر بلا کی جا نساروں کو سلام کر بلا کے جان سارو کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو کربلا بہاروں کو سلام کربلا بلا تیری بہارو کو سلا جانسا جی آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کل شیختریقت سمت سات بج کر پچپن منٹ پر پاکستان کے وقت کے مطابق مدنی مذاکرہ فرمائیں گے ضرور ملاحظہ کیجیے اس کے بعد ان اللہ ہمارا سلسلہ فیضانِ اشرائے مبشرہ آپ دیکھیں گے کل ہمارا موضوع دو صحابہ اکرام ردوان اللہ تار مجمعین کی سیرت طیبات ہوں بات ہوگی اب ہم آگے جو چھ صحابہ اکرام کی سیرت مبارکہ ہے دو دو کر کے چلیں گے اور آخری جو تین دن ہوں گے اس میں انشاءاللہ سیدتنا اللہ سگیدۃ فاطمہ تو زہرا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعنما کی بھی سیرت طیبہ پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول لیں گے تو کل انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع حضرت سیدنا النا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعلنہ کی سیرت طیبات ہوں گی یہ دونوں اصحب اشراء مبشرہ میں سے ہیں انشاءاللہ کل کا سلسلہ دیکھنا بھی نہ بھولیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے ریبک کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو الحبيب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم